الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي الم اما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله زیادہ درود و سلام میں امیر علیہ سنت اعمد برکات ہن نے چالیس فرامین درود پاک کے متعلق پیارے آقا علیہ صلاح السلام کے جماعت فرمائے ہیں ترمیسی شریف جلد و صفحہ ستائیس حدیث نمبر چار سو چوراسی میں ہے فرمایا میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پار پڑے ہوں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی مسمد ولی وبی ہی وبارت وسلم مدن چلن کے ناظرین قیامت کے سو نام سلسلہ لے کر حاضر ہوا ہوں یاد رکھیے مرنے کے بعد اعلی میں برزق ہوگا پھر قیامت قائم ہوگی اور پھر فیصلے ہوں گے کسی کے لیے جنت کا اور کسی کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا کوئی سعادت مند ہوگا اور کوئی بدبخت ہوگا کوئی سعید ہوگا کوئی شقی ہوگا کوئی رب کو راضی کرنے والے انجام کو پہنچے گا کہ مولا تعالی اس سے راضی ہو جائے گا اور بعض کا انجام یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی بعض نہیں بلکہ بہت سو کا اللہ تعالی کی ناراضی ان کے لیے ہوگی قیامت کا ذکر قرآن پاک میں جا بجا ہے اور سو سے زیادہ نام قرآن نے قیامت کے ذکر فرمائے قیامت کے دلائل کے تعلق سے ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنزولیمان اے لوگوں اگر تمہیں قیامت کے دن جینے میں کچھ شک ہو تو یہ غور کرو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے اس کی تفسیر میں خزاں عن الرفان میں صدر الافاظل حضرت علامہ مولانا حافظ حکیم سید مفتی نعیم الدین مراد آبادی اور رحمتہ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں تمہاری نسل کی اصل یعنی تمہارے جد اعلی حضرت آدم علیہ السلام کو اس سے پیدا کر کے پھر پانی کی بوند سے پھر خون کی پھٹک سے تفسیر کہ نطفہ خون غلیز ہو جاتا ہے ترجمہ پھر گوشت کی بوٹی سے نقشہ بنی اور بے بنی تفسیر یعنی مصور اور غیر مصور بخاری مسلم کے حدیث میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کا مادہ پیدائش ماں کے شکم میں چالیس روز تک نتوا رہتا ہے پھر اتنی مدت خون بستہ یعنی جمع ہوا خون ہو جاتا ہے پھر اتنی ہی مدت گوشت کی بوٹی کی طرح رہتا ہے پھر اللہ تعالی فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کا رزق اس کی عمر اس کے عمل اس کا شقی یا سعید ہونا لکھتا ہے پھر اس میں روح پھونکتا ہے اللہ تعالی انسان کی پیدائش اس طرح فرماتا ہے اور اس کو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل کرتا ہے یہ اس لیے بیان فرمایا گیا ترجمہ تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی نشانیاں ظاہر فرمائیں تفصیل اور تم اللہ تعالی کے کمال قدرت و حکمت کو جانو اور اپنی ابتدائی پیدائش کے حالات پر نظر کر کے سمجھ لو جو قادر برحق بے جان مٹی میں اتنے انقلاب کر کے جاندار آدمی بنا دیتا ہے وہ مرے ہوئے انسان کو زندہ کرے تو اس کی قدرت سے کیا بعید ترجمہ ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں ماؤں کے پیٹ میں جسے چاہیں ایک مقرر میعاد کو تفصیل یعنی وقت ولادت تک ترجمہ پھر تمہیں نکالتے بچہ پھر تفصیل تمہیں عمر دیتے ہیں ترجمہ اس لیے کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو تفسیر اور تمہاری اکل و قوت کامل ہو اور تم میں کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے اور کوئی سب میں نکمی عمر تک ڈالا جاتا ہے تفسیر اور اس کو اتنا بڑھاپا آ جاتا ہے کہ اکل و حواس بجا نہیں رہتے اور ایسا ہو جاتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے اور جو جانتا ہو وہ بھول جائے اکرما نے کہا جو قرآن کی مداومت یعنی ہمیشہ کی رکھے گا اس حالت کو نہ پہنچے گا اس کے بعد اللہ تعالی بعث یعنی مرنے کے بعد اٹھنے پر دوسری دلیل بیان فرماتا ہے اور تو زمین کو دیکھے مرجھائی ہوئی تفسیر خشک بے گیا پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا تر و تازہ ہوئی اور ابھر آئی اور ہر رونک دار جوڑا تفسیر یعنی ہر قسم کا خوشنما نما ترجمہ اگالائی تفصیل یہ دلیلیں بیان فرمانے کے بعد نتیجہ مرتب فرمایا جاتا ہے یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے تفصیل اور یہ جو کچھ ذکر کیا گیا آدمی کی پیدائش اور خشک بے گیا زمین کو سر سبز و شاداب کر دینا اس کے وجود اور حکمت کی دلیلیں ہیں ان سے اس کا وجود بھی ثابت ہوتا ہے اور یہ کہ وہ مردے جلائے یعنی زندہ کرے گا اور یہ کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اس لیے کہ قیامت آنے والی اس میں کچھ شک نہیں اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا انہیں جو قبروں میں ہیں تو یہاں دو دلائل قرآن پاک نے قیامت کے قائم کیے کہ اگر قیامت کے دن جینے میں اٹھنے میں شک ہو تو غور کرو اپنی پیدائش پر کس طرح ہمارے جد امجد کو مٹی سے پیدا کیا گیا پھر پانی کی بوند پھر خون کی پھٹک گوشت کی بوٹی نقشہ بنی ماؤں کے پیٹ میں ٹھہرے بچہ بنے جوانی کو پہنچا اور کوئی اس سے پہلے مر جاتا ہے کوئی بڑھاپے کو پہنچتا ہے جاننے کے بعد نہ جانے دوسری مثال دی گئی کہ زمین مرجھائی ہوتی ہے بارش ہوتی ہے ترو تازہ ہو جاتی ہے اور اس پر سبزہ خوشنما آتا ہے اسی طرح اللہ تبارہ کا واپلا مردے جلائے گا اور قیامت میں کوئی شک نہیں اللہ اٹھائے گا انہیں جو قبروں میں ہیں تو قیامت کا قائم ہونا یقینی ہے یاد رکھیں جو قیامت کا منکر انکار کرنے والا وہ مسلمان نہیں ہے سو سے زائد نام قرآن میں قیامت کے بیان کیے گئے ان سو میں ایک نام یقین کا دن بھی ہے اس کا ذکر پارا انتیس سورہ کی ہاکا نمبر پچاس سو اکیاون میں ہوتا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کندل ایمان اور بے شک وہ کافروں پر حسرت ہے اور بے شک وہ یقینی حق ہے اور بے شک وہ کافروں پر حسرت ہے اس کی شرح میں خزاں ان میں لکھا گیا کہ وہ روز قیامت جب قرآن پر ایمان لانے والوں کا ثواب اس کے انکار کرنے والوں اور جھٹلانے والوں کا عذاب دیکھیں گے تو اپنے ایمان نہ لانے پر افسوس کریں گے اور حسرت و ندامت میں گرفتار ہوں گے وہ انہ الاحق <الْيقِين> اور بے شک وہ یقینی حق ہے کہ اس میں یعنی قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں تفسیر نور الرفان میں فصیر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یارخان نعین علی رحمۃ اللہ الغنی اس اس مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں قیامت حق ہے باطل نہیں یقینی ہے مشکوک نہیں یا کفار کو بھی حق الیقین نصیب ہوگا علب الیقین عین الیقین حق الیقین یہ علم کے تین درجے ہیں متی چل کے ناظرین بروز قیامت جو قیامت کے منکر ہیں انکار کرنے والے ہیں یا کفار ہیں جب وہ قرآن پر ایمان لانے والوں کا ثواب دیکھیں گے اور انکار کرنے والوں کا عذاب دیکھیں گے جھٹلانے والوں کا عذاب دیکھیں گے اپنے ایمان نہ لانے پر کفے افسوس ملیں گے حسرت اور ندامت و شرمندگی میں گرفتار ہوں گے مگر اس وقت کا پچھتانا کام نہیں آئے گا تو دار العمل دنیا ہے آخرت دار ہے سزا اور جزا کا معاملہ آخرت میں ہوگا عمل کا مقام تو دنیا ہے مرنے سے پہلے پہلے وہ نیکی کرنی ہے. جو مرنے سے پہلے پہلے نیکی کر گیا وہ کر گیا مرنے کے بعد تو پھر سبحان اللہ کہنے کا موقع بھی نہیں ملے گا قیامت کو اگر کوئی شخص اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا چاہے اس پر تفکر کرنا چاہے طریقہ بتاؤں آپ کو جی ہاں سنیے ترمزی شریف حدیث نمبر تین ہزار دو سو چھپن حضرت سعیدہ ابن عمر رضی اللہ علمہ سے روایت فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ ولی سلم نے ارشاد فرمایا جس سے یہ پسند ہو کہ قیامت کا دن آنکھوں دیکھے کی طرح دیکھے تو ادشم سبت اور اد سمے ان اور اد سمے ان کی تلاوت کرے تو آپ کو قیامت کا منظر نگاہوں میں پھر جائے مفتی احمد عرق نئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الساس سبقہ تین سو نبے پر لکھتے ہیں سن کر یقین کو علم الیقین یقین کہتے ہیں دیکھ کر یقین یہ ہے عین الیقین اندر داخل ہو کر آزما کر یقین یہ ہے حق الیقین مفتی صاحب لکھتے ہیں ابھی ہم لوگوں کو قیامت اور وہاں کے حالات کا یقین ہے مگر علم الیقین سرکار صلی اللہ علیہ ولی وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم قیامت کا اینول یقین چاہتے ہو تو یہ سورتیں پڑھو ان میں قیامت کا ایسا نقشہ کھینچا گیا ہے جیسے کہ بندہ اسے دیکھ رہا ہے بعض بیان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سننے سے خبر گویا سامنے آ جاتی ہے ان سورتوں میں قیامت کا بیان اس کے حالات ایسے طریقے سے بیان ہوئی کہ قیامت گویا سامنے آ جاتی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا ذکر ایسے ہی فرماتے کہ قیامت کا نقشہ نگاہوں کے سامنے کھینچ جاتا تھا سورج تکویر ویر یہ صورت ہے جسے میرے اکالی سلاحت اسلام نے پڑھنے کی ترغیب دلائی کہ اس کو پڑھے تو قیامت کا دن آنکھوں دیکھے کی طرح ہو اس کی چند آیتیں آئیے میں آپ کو سناتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس وإذا الجبال صجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زبجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت عزت نشیوں عزتوں عیدلفت علی مت نفسن اور بھی آ جاتے ہیں چند آئے چند پڑی ترجمۂ کنزولیمان ادل شم ست جب دھوپ لپیٹی جائے تفسیر یعنی آفتاب کا نور زائل ہو جائے اور جب تارے جھڑ پڑے تفسیر بارش کی طرح آسمان سے زمین پر گر پڑے اور کوئی تارا اپنی جگہ باقی نہ رہے وہ ادل جیبال سنجی اور جب پہاڑ چلائے جائیں تفسیر اور غبار کی طرح ہوا میں اڑے پھرے وہ عید اعشار جب تھلکی یعنی گاٹنیاں تفسیر جن کے حمل کو دس مہینے گزر چکے ہوں اور بہانے کا وقت قریب آ گیا ہو تو ترجمہ چھوٹی پھریں تفسیر نہ ان کا کوئی چرانے والا ہو نہ نگران اس روز کی دہشت کا یہ علم ہو اور لوگ اپنے حال میں ایسے مبتلا ہوں کہ ان کی پرواہ کرنے والا کوئی نہ ہو اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں روز قیامت باد باغ کے ایک دوسرے سے بدلا لیں پھر خاک کر دیے جائیں اور جب سمندر سلگائے جائیں تفسیر پھر وہ خاک ہو جائیں اور جب جانوں کے جوڑ بنیں اس طرح کے نیک نیکوں کے ساتھ بد بدوں کے ساتھ یہ یا یہ معنی کی جانیں اپنے جسموں سے ملا دی جائیں یا یہ کہ اپنے عملوں سے ملا دی جائیں یا یہ کہ ایمانداروں کی جانیں حوروں کے اور کاثروں کی جانیں شیاطین کے ساتھ ملا دی جائیں اور جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے یعنی اس لڑکی سے جو زندہ دفن کی گئی ہو جیسا کہ عرب کا دستور تھا کہ زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے ترجمہ کس خطا پر ماری گئی یہ سوال قاتل کی توبیخ کے لیے ہے تاکہ وہ لڑکی جواب دے کے میں بے گناہ ماری گئی اور جب نام اعمال کھولے جائیں اور جب آسمان جگہ سے کھینچ لیا جائے جیسے کی ہوئی بکری کے جسم سے کھال کھینچ لی جاتی ہے اور جب جہنم کو بھڑکایا جائے تفسیر پھر خدا کے لیے وہ عزل جنت ہوں اور جب جنت پاس لائی جائے تفسیر اللہ تعالی کے پیاروں کے ترجمہ. ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر ہوئی نیکی امبدی مدیچن کے ناظرین دیکھیں کیسا ہوش ربا قیامت کا بیان ہے کہ دھوپ لپیٹ دی جائے گی آفتاب کا سورج کا نور اس کی روشنی ختم ہو جائے گی تارے جھڑ پڑیں گے کوئی تارا اپنی جگہ نہیں رہے گا غبار کی طرح قیامت کے روز پہاڑ اڑتے ہوں گے اونٹنیاں جو بہانے کے قریب ہیں انہیں کوئی سنبھالنے والا نہ ہو قیامت کے کی روز جانور جمع کیے جائیں گے آپس میں ان کا بدلہ ہوگا پھر جانوروں کو مٹی کر دیا جائے گا سمندر سلگا دیے جائیں گے پھر خاک ہو جائیں گے جانوں کے جوڑے بنیں گے نیک نیکوں کے ساتھ بد بدوں کے ساتھ یا جانے جسموں سے ملا دی جائیں گی یا اپنے املوں سے ملا دی جائیں گی زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے گا کس خطا پر ماری گئی نام اعمال کھولے جائیں گے غور تو کیجیے ہمارے نام اعمال میں کیا ہے نمازیں ہیں یا غفلت قرآن کی تلاوت ہے ماں باپ کی خدمت ہے اولاد کی دینی تربیت ہے دین کی خدمت ہے حیا شرم حقوق العباد کی ادائیگی ہے حج کی ادائیگی ہے زکات کی ادائیگی ہے کو صدقوں خیرات ہے کو دل جوئی ہے کوئی خیر خائی ہے ہمارے نام اعمال میں کیا ہے یا گناہ ہی گناہ ہے پاپ ہی پاپ ہیں نمازوں میں غفلت زکات کی ادائیگی میں بخل بہن سے لڑائی ماں سے لڑائی اولاد کو دین سے دور اور چوری ڈکیتی بتہ خوری اس تقرر اللہ غور کریں جیسے بھی ہمارے نام اعمال کھولے جائیں گے اور جب آسمان جگہ سے کھینچ لیا جائے جہنم کو بھڑکایا جائے گا اللہ اکبر اللہ کے دشمنوں کے لیے اور اللہ کے پیاروں کے لیے جنت لائی جائے گی یہ سورہ تکویر کی چند آیات ترجمہ تفسیر پیش کیا اور اسی طرح سورہ انفطار میں قیامت کا ہول ہوناک ذکر ہے آسمان پھٹ جائے گا تارے جھڑ جائیں گے سمندر بہا دیے جائیں گے قبریں کرے دی جائیں گی ہر جان جان لے گی اس نے جو آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا اور پھر کیا فرمایا یا انسان اماغرہ کا بھی رب کل کریم اے آدمی تجھے کس چیز نے فریب دیا اپنے کرم والے رب سے اور سورہ انشق اس میں قیامت کا ذکر ہے آسمان کا پھٹنا اور بہت کچھ اس کے اندر ہے اس کو پڑے نام اعمال کا ذکر ہے جہنم کا ذکر ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کے آنے سے پہلے پہلے تیاری کی توفیق عطا فرما یاد رکھیں موت بھی قیامت یہ کیا ہے یہ قیامت سورہ ہے اور قیامت قبرا کیا ہے قیامت قبرا جو سب قیامت آئے گی وہ آسمان ٹوٹ جائے گا سورج بے نور ہو جائے گا تارے جھڑ پڑیں گے سب ٹوٹ پوٹ سب فنا ہو جائے گا اور سب پر موت تاری ہو جائے گی جب تک اللہ چاہے گا تو قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یقین بھی ہے یقین کا دن اور اس دن قرآن پر ایمان لانے والوں کو سواب ملے گا اور انکار کرنے والے جھٹلانے والے جو ہیں عذاب دیکھیں گے تو ایمان نہ لانے پر افسوس کریں گے حسرت اور ندامت کا شکار ہوں گے قیامت کے ناموں میں سے ایک نام تھر थर تھرانے کا دن اس کا ذکر پارا ہوتی سورہ مزمل میں ہوا یومفا چنانچہ سورہ مزمل کی آئٹ نمبر چودہ میں شاد ہوتا ہے یوم ترجو جی بالو اکر نتل جی بالو کفی بملا جس دن تھر थर تھرائیں گے زمین اور پہاڑ اور پہاڑ ہو جائیں گے ریتے کا ٹیلا بہتا ہوا جس دن تھر گے زمین اور پہاڑ وہ دن کون سا ہے وہ قیامت کا دن ہے پہاڑ کیسے ہو جائیں گے بڑے اونچے مستق مضبوط پہاڑ یہ ریتے کے ٹیلے کی طرح ہو جائیں گے رجفا کا معنی ہے شدید زلزلہ اور سخت ہلا زمین اور پہاڑ اللہ کی ہے و تو جلال سے تھر تھر آئیں گے سب کو معلوم ہو جائے گا قیامت آ گئی اللہ کا حکم جاری ہونے والا ہے نہ فرمانو کی گرفت کا وقت آ گیا ہے پہاڑوں کے اجزاء ٹوٹ پھوٹ جائیں گے اور وہ خبار کی طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں گے بڑے بڑے پہاڑ چلائے جائیں گے جیسے کہ ریت ہو وہ دن کیسا ہوگا اللہ, اللہ تبارک و سالہ ہمیں توفیق دے اس دن کے لیے ہم نیک آ مال کا توشہ ساتھ لیں ہی ن جب کل نے لگے عیم پوشے خلق ستارے ختا کا سا پڑے مشکل شہ مشکل کش کا ساتھ ہو آمین بجاین نبیم صلی اللہ تعالیٰ علی